ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعلم انه لا اله الا الله وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله اللهم صل محمد وعلى ال محمد انک مجید بارک محمد ابراہیم مجید میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دو مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے نمبر ایک فالم النح اللہ اللہ الابر دو محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ ہے لا الحلہ محمد الرسول اللہ آج ہی مجھے ایک شخص کا چائنا سے واٹس ایپ پہ میسج آیا اکثر باہر سے رات میسج بھیجے تو میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ لکھ کر بھیجا کریں آپ ذرا بھی بھیجے تو لکھ کر بھیجیں اس کی وجہ جب وائس ریکارڈنگ میں بھیجتے ہیں تو اس کو سننے میں کافی دیر لگتی ہے لکھا ہوا میسج ہو تو بہت جلدی آدمی پڑھ لیتا ہے اور بس اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مولا صاحب کیا حال ہے خیریت ہے ایسے ٹھیک ہے بس آپ کا حال سن پوچھنا تھا اب اس میسج کو بتاؤ میں کیا کروں گا ایسے حال پوچھنے والے دنیا میں تھوڑے تو نہیں ہیں نا کسی آدمی کو سننے والے لاکھوں بندے ہوں ان میں سے دو سو بندہ بھی روزانہ حال پوچھے تو کم از کم دو منٹ کے ایک میسج ہو تو چار سو منٹ تو روزانہ چاہیے نا تو اس لیے انہوں نے کہا تھا آپ لکھ کر بھیجوائے اس میں پڑھ لیا تو خاص بات ہے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیا تو ان نمبر سے پوچھا کہ ہم نے چائنا میں ایک شخص کو کلمہ پڑھایا ہے تو کیا صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی چاہیے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 اور محمد رسول اللہ سمرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے تو اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے ماننا چاہیے اور پیغمبر کو ایسے ماننا ہے جیسے ماننا چاہیے اگر آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو امام مانیں اور پھر یہ بھی کہیں ہم آپ کو امام تو مانتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے مدرسے کے مفتی صاحب آپ کو مفتی تو مانتے ہیں لیکن آپ سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے ابا لگے آپ کو ابا تو مانتے ہیں لیکن آپ کی خدمت نہیں کریں گے مانا آپ نے کیا ہے تو صرف اللہ کو اللہ ماننے سے کام نہیں چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے کام نہیں چلتا اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سمجھے اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے اللہ کو اللہ ماننے کا مانا یہ ہے ہم اللہ کی ذات بھی مانیں اللہ کے اسماع بھی مانیں اللہ کی صفات بھی مانیں تو اللہ سے متعلق تین چیزیں ہیں اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے اللہ رب کے بارے میں بنیادی طور پر تین عقائد سمجھے نمبر ایک اللہ کی ذات نمبر دو اللہ کی صفات نمبر تین اللہ کے اسما جسے ہم اللہ کے نام کہتے ہیں سب سے پہلے عیدا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا رکھیں ایک بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے قدیم کا معنی یہ ہے ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے جب کوئی نہیں تھا تب بھی تھے اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ہوں اللہ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہم اللہ کی ذات کو قدیم کیوں مانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے عباس باتیں عقائد کے حوالے سے ایسی ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں اور وہ سمجھنا عام عالم کے بس میں نہیں ہوتا عوام نے کیا سمجھنا ہے عام عالم کے بس میں اس کو سمجھنا نہیں ہوتا میں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں سمجھ آ جائے تو ٹھیک نہ سمجھ آئے تو بہت ساری بات ہے جو نہیں سمجھ ایک اور اس میں شامل آتے اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ رب العزت ہمیشہ رہیں گے اب اگر آپ کسی بندے سے کہو اس پر قرآن کی عید پڑھے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اگر کسی کے پاس کو آئے تو مجھے لکھ کر دو مجھے تو نہیں یاد کسی آئٹ میں کسی قلعے کو آئے تو بتاؤ اگر کسی حدیث پاک میں تو وہ لکھ کر دو تو آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بنیادی طور پہ انسان کی عقل اور دماغ ہے اور تائید کے طور پہ آپ آیات اور احادیث کو بھی شامل کرو گے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا تعلق انسان کی عقل سے ہے نقل سے نہیں ہے قرآن کریم اور حدیث سے نہیں ہے اس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے توحید کا تعلق عقل سے ہے قرآن حدیث سے نہیں ہے وحی سے نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے جن اوقات میں کوئی نبی کر کو ریاض پہ نہیں تھا عیسی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تب درمیان میں کتنے سو سال کا فاصلہ ہے تقریبا جی پونے چھ سو سال تقریبا اب بتاؤ اس پونے چھ سو سال میں کوئی نبی تو نہیں تھا اس دوران جو بندے فوت ہوئے وہ کفر پہ گئے تو ان کا غسور کیا ہے پھر وہ جہنم میں کیوں جائیں گے نبی نہیں ہے ان کا کیا کسور ہے لیکن اگر وہ مشرق تھے تو یقیناً جہاننا میں جائیں گے اب سوال ہے جب نبی ہے ہی نہیں پھر وہ کفر پہ بھرے تو جہنم میں کیوں جائیں گے یہ تو ان کے ساتھ ظلم ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو فطرت وحی کا زمانہ ہے کہ جب کوئی نبی نہ ہو اس وقت کے بندے کو بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے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 اور نبی آ کر کہ کلمہ پڑھو نہ پڑھے تو اس کو کوئی عذاب نہیں تو اس میں عقل نہیں ہے تو توحید کا تعلق پھر عقل سے ہوا یا وہی سے, سے ہوا نبوت نہ ہو وہی نہ ہو اللہ کی توحید پر ایمان تب بھی فرض ہے بہ شرط کہ عقل مند ہو نبی کی دعوت آ جائے اور عقل مند نہ ہو پھر بھی توحید پر ایمان فرض نہیں تو معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید کا تعلق عقل سے ہے نقل سے تو جب عقل سے ہے تو پھر میں نے کہا تھا اس بات کو علماء تھوڑا سا سمجھ لیں اس لیے جب عقل سے تعلق خراب یہ کہیں کہ جن جس علم میں اللہ کی توحید ذات کے بارے میں بحث ہوتی ہے اسے کہتے علم الکلام تو علم الکلام کا زیادہ تر مدار پھر عقل پر ہوگا اس لیے اقلیت میں گفتگو کرنی پڑتی ہے عقائد کے معاملے میں تو بندوں کو تعجب ہوتا ہے جی عقیدہ اور عقل ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید کا تعلق ہی عقل سے ہے اس کا تعلق نقل سے ہے ہی نہیں اسی طرح نبی پر ایمان لانا اور رسالت پر ایمان لانا یہ نبوت اور رسالت کا تعلق بھی عقل سے ہے وہی سے نہیں ہے میں آپ کو یہ بات اب اتنی مشکل ہے سمجھاؤں کہ سمجھے کیوں میں علمی باتیں کروں گا تو بالکل سمجھ نہیں آئے گا دیکھو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مکہ سے فرمایا کہ کلمہ پڑھو قولو لا الہ الا اللہ تو ہو تو جنہوں نے کلمہ پڑھا صحابی بن گئے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مشرق اور کافر بن گئے اب یہ جو حضور نے فرمایا کہ مجھے نبی مانو اللہ کے نبی فرمایا کہ مجھے نبی مانو اللہ کی توحید مانو میں نبی بن کر آیا ہوں تو اللہ کے نبی پر تو جبرائن اترے تو کسی شخص نے جبرائیل کو اترتے دیکھا تو حضور سلم کی بات کو لوگ کیسے مانے پھر جبریل کو اتر دیکھا نہیں یہ اللہ کا نبی ہے کیسے فیصلہ کرے یہ نبی ہے قرآن اترتے نہیں دیکھا حدیث اترتے نہیں دیکھی تو پھر نبی کیسے مانے اب نبی کس مانا اور کیسے مانیں گے تو اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی لبس توفیق کو محمرہ دیکھو میں تمہارے اندر چالیس سال رہا ہوں ہل وجد تمہ نی ساد مجھے تم نے کیسے پایا ہے تم نے کہا جرمنا کا کئی رہ ہم نے کئی بار آزمایا ماں وجد نہ فی کا آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے حضور پھر ایک بات اور کہتا ہوں دیکھو جب میں چالیس سال سے سچ بول رہا ہوں تو میں اچانک جھوٹ کیوں جو بولوں گا یہ عقلی بات فرمائیے مان جو بندہ چالیس سال سے سچ بول رہا ہے وہ اچانک جھوٹ کیوں جو بولے گا اتنی بات تم نہیں سمجھتے مان اب مان تو اس کا تعلق عقل سے یا وہی سے مان مان مان اب نبوت پر ایمان عقلی ہوا یا نقلی ہوا تو جس میں عقل ہے اس کے ذمے نبی کو ماننا ہے اور جس میں عقل نہیں ہے اس کے ذمہ ماننا ہی نہیں تو رسالت کا تعلق بھی عقل کے اور گزشتہ آپ کا جو درس قرآن ہوا میں نے اس میں ایک مسئلہ سمجھایا تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے یاد ہے آپ کو نبی معصوم یہ جو عصمت نبوت کا عقیدہ ہے نا نبی معصوم ہوتا ہے یہ عقلی مسئلہ ہے اگرچہ اس کی تعریف حدیث سے بھی ہوتی ہے لیکن اصل یہ عقلی مسئلہ ہے یہ عقل سے سمجھ آتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی گناہ نہیں کرتا عقلی مسئلہ کیوں ہے اس لیے کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے اگر نمائندہ ہی غلط بات کرے تو ٹھیک کون کرے گا نمائندہ ہی صحیح کام نہ کرے تو ٹھیک کون کرے گا یہ عقلی مسئلہ ہے اس لیے علم الکلام کا تعلق بہت زیادہ عقل کے ساتھ ہے عام بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا تو پھر اس کے خیالات پیسہ ہوتے ہیں تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے قدیم کا معنی کیا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جیدی. یہ عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے کوئی بندہ آپ سے پوچھے اس کی وجہ کیا ہے یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے اب اس کی دلیل سمجھیں اس کی دلیل یہ ہے قرآن کریم میں کل ہو اللہ احد اللہ حسمت اللہ ایک ہے اور اللہ کیا اللہ عسمت اللہ بے نیاز نہ کہیں کہ اللہ سما پھر آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا بے نیاز کہیں گے تو آپ وہ ترجمہ کریں گے جو بنتا نہیں ہے. بے نیاز تو صرف ترجمہ کیا جاتا ہے بات سمجھانے کے لیے عام بندہ بے نیاز کمانا نہیں سمجھتا ہمارے ہاں بے نیاز کا مانا کیا ہے آپ کے کراچی میں کہ مجھے نہیں پتا میں اپنے ہمارے کیا ہے کسی بندے کا نوجوان بچہ فوت ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے خوشی میں کرے ان کو پوچھنا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ زیادتی بھی کر تو کس نے پوچھے اللہ بے نیاز ہے کون پوچھ سکتا اس کو بات سمجھ آئی تو بے نیاز کا مانا یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ زیادتی کرے تو اس کو پوچھ نہیں سکتا جاتی تھوڑی کرتا ہے بے نیاز کا مانا کیا ہوتا ہے اللہ السمت کا معنی یہ ہے اللہ لاحتاج علاشۂج کلو شی ان کا مانجی لاحتاج اللہ شی عن و الیہ اسے کہتے ہیں کہ جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اور کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہو یہ ہے سمت کا اصلی معنی اب اس کو مختصر لفظوں میں کیسے سمجھائیں اللہ بے نیاز بے نیاز کا معنی کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں یہ ہے بے نیاز کا معنی کائنات کا ہر ذرہ جس کا محتاج ہو اور جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اسے بے نیاز کہتے ہیں اللہ حسمت میں سمجھا جی رہا تھا اللہ ہمیشہ سے ہے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 تو میں پہلے نہیں آ سکا کیوں نہیں آیا کوئی وجہ ہوگی کوئی ازر ہوگا نا تو میں نے ازر پیش کیا جی جہاز ہمارا سوا نو چلنا تھا وہ لوس گیارہ بجے چلا جب دو گھنٹے فلائٹ لیٹ ہوئی اگلے سارے کام خراب ہو گئے رات ہم ایک بجے سوئے صبح پونے پانچ بجے اٹھے آگے مسلسل کام تھے تو میرے بالکل جسم نے ساتھ چھوڑا تو مغرب نماز پڑتی میں سو گیا ہوں اس وجہ سے میں لیٹ آیا تو میرے تخیر سے پہنچنے کی وجہ ہے نا اب سمجھ آ رہی بات آؤ دنیا میں کوئی شخص بھی اگر لیٹ آئے تو کوئی وجہ ہوگی وہ نہیں کہہ سکتا کوئی وجہ بھی نہیں کوئی وجہ ضرور ہوگی تو جب ہم کہتے ہیں بھی اللہ پاک نہیں تھے اللہ بادی پیدا ہوئے تو سوالی کے پہلے کیوں نہیں تھے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایک رکاوٹ تھی رکاوٹ دور ہوئی تو اللہ ہوئے اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو اللہ ہوتے سمجھ آ رہی ہے بات ہم کہتے ہیں اللہ ہمیشہ سے نہیں کیوں نہیں یہ رکاوٹ تھی رکاوٹ ختم ہوئی اللہ پیدا ہو گئے تو پھر سمدھ نہ ہوئے نا محتاج ہوگئے نا سمجھ آ گئی پھر اللہ کیا ہوگے حالانکہ اللہ سمدھ ہے محتاج ہے ہی لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ ہمیشہ سے اگر ہمیشہ سے نہیں مانیں گے تو پھر سمدھ کی صفت ثابت نہیں ہوگی سمدھ تب ہوگا کہ جب اللہ ہمیشہ سے ہو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات قدیم ہے اللہ ہمیشہ سے ہے یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے اللہ پاک ہمیشہ سے ہے اگلا سوال کہ جب اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اللہ ہے کہاں پر جب ہمیشہ سے ہے تو پھر کہاں پر ہے اس کے بارے میں آپ سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے پہلے اس کے لفظ سمجھ لیں پھر آپ کو پورے بیان پر کوئی شعال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں اس کے بارے میں ہمارا فیدہ ہے اللہ موجودم بلا مکان بلا جہتن بلا کفیتن جی علماء علما کے لکھے اللہ موجودم بلا مکان و جہتن و کیفیتن اللہ موجود ہیں بغیر مکان کے بغیر خاص جہد کے بغیر خاص کفیت اب یہ بات عام بندے کو کیسے سمجھائیں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 اطراف کتنی ہیں چھ نمبر ایک آگے نمبر دو پیچھے نمبر تین دائیں نمبر چار بائیں نمبر پانچ اوپر نمبر چھ تو جہاد کتنی ہو گئی اسے عربی میں کہتے ہیں جہاد ستا چھ جہاد جہاد سہ اللہ کے بارے میں ہمارا قیدا کیا ہے اللہ جہاد ستا سے پاک بھی ہیں جہاد ستا کو محیط بھی ہیں اللہ تعالیٰ جہاتِ ستا سے پاک بھی ہیں جہاتِ جہاد کو کوحیق بھی ہیں یعنی اللہ جہت سے پاک بھی ہے اور کوئی جہت اللہ سے خالی بھی نہیں ہے یہ ہے عقیدے توحید اب یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے اور میں نے بات اس لیے شروع کی ہے مجھے مام سے فرماتے ہیں ہماری مسجد کے لوگ باضوق بہت ہیں تو میں نے باضوق کو مانا کہ دلائل سن کر خوش ہو گئے نا یہ عقیدے کی بات تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہے لیکن تھوڑی شروع میں آپ کو کچیدہ اتنی لگے گی کہ آپ نے کبھی ایسے بیان سنے نہیں ہے جب سننے کے عادی ہو جائیں گے پھر اس کے بغیر آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا کہ دلائل چیز ہی آتی ہے تو اللہ کے بارے میں کیا چیزہ رکھیں اللہ کہاں پر ہے بتاؤ کہاں پر ہے موجود بلا مکان اب موجود بلا مکان تو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا نا تو پھر کیا سمجھائیں گے اللہ ہر جگہ پر اس لیے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 حضرت خانی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ یہ تعبیر ہے عموم امکنا سے یہ عموم امکنا یہ تعبیر ہے لامکان سے یعنی اللہ لامکان ہے کسی جگہ کے محتاج نہیں لیکن کوئی جگہ ان سے باہر بھی نہیں اس لیے عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے اب یہ بات آپ سمجھیں اس پر میں تھوڑے سے دلائل شروع کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح میں بات سمجھ اب آپ بتائیں کہ اللہ کہاں پر ہے ہر جگہ اس کا سل مطلب کیا ہے کہ کسی جگہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے نا کوئی جگہ خدا سے خالی ہے ہی نہیں کسی جگہ پر بھی نہیں اور کوئی جگہ ان سے خالی ہے بھی نہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے عقائد کے باپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور عموما ہمارے ہاں گمراہی کا پھیلتی ہے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 اتنا وہ گمراہ دیر سے ہوگا اور جتنا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اتنا گمراہ جلدی ہوگا آپ میری بات پہ ناراض نہ ہو نا آپ پورے کراچی میں آپ پھر کر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ اگر کچھ لوگ مرزعی ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کون لوگ ہیں آپ دیکھیں وہ کون ہیں وہ بابے ہیں بوڑھے ہیں ان پڑھ ہیں یہ پڑھے لکھے کون ہیں ہمیشہ ان کو مال وہاں سے ملتا ہے ابھی ہمارے یہاں بہت بڑا فطرہ ہے جاوید خامدی کا شروع یہ جاوید خامدی کا فتر بوڑھوں میں نہیں ہے है میں کالجوں میں ہے وہاں سے لوگ پھنس رہے ہمارے بوڑھے ان کے پاس نہیں جا رہے ان پڑھ بندہ قریب نہیں جا رہا اور یہ گمراہ کیسے ہوتے ہیں اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انپڑھ ہوگا اس کو کوئی بندہ سی دے کوئی کیسٹ دے کوئی کوئی رسالہ دے وہ خود پڑھنے کی بجائے اپنے امام صاحب کو دے گا کہ امام صاحب میں جمعے کے باہر نکلاؤں تو کوئی بندہ ایک پاپلر تقسیم کر رہا تھا آپ ذرا دیکھے ٹھیک ہے غلط ہے تو ماں کہ میں کل بتاؤں گا وہ کل بتائیں گے ٹھیک نہیں ہے بابا جی ٹھیک ہو جائیں گے یونیورسٹی کاغذ کا اس کو لے گا تو لے کر پھر امام صاحب سے بحث کرے گا امام صاحب سوچ میں گی بیٹا ٹھیک نہیں ہے تو ہم ان پڑھیں ہمیں خدا نے شور نہیں دیا اللہ نے بقل نہیں دیتے آپ زیادہ دین سمجھتے چل اب یہاں سے پسلنا شروع ہو جائے گا فوراً پسلنے کے دروازے کھل جاتے ہیں حالانکہ وہ دھوکے بہت زیادہ دیتے ہیں جس کو عام بندہ سمجھتا نہیں ہے میں اس پر پہلے ایک بوڑھو کا واقعہ سناتا ہوں پھر نوجوانوں کو دھوکا کیسے دیتے ہیں وہ سناتا ہوں ایک آدمی دیہات میں ایک پادری آیا اور اس نے آ کر دیہات کے چند لڑکے اکٹھے کیے تو اس نے سوال کیا اس نے کہا میرا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا فیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ہے اور دیہاتیوں نے کہا جی بالکل قادر ہے اس نے کہا میرا ایک سوال ہے اب سوال ذرا سننا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ کتنے ہیں اس نے کہا جی ایک ہے اللہ دو ہو سکتے ہیں اس نے کہا جی نہیں ہو سکتے تو کی بات کا پکی بات ہے پکی بات ہے اب عیسائی فادر نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ اللہ کوئی دوسرا خالق پیدا کر سکتا ہے یا پیدا نہیں کر سکتا آپ بتاؤ اللہ کو دوسرا خالق پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بتاؤ نہیں نہیں تو پھر قادر نہ ہوا نا پھر قادر کیسے ہوا آپ بھی کہتے ہیں ہر چیز پر قادر ہے تو ہر چیز پہ قادر نہ ہوا نا اور اگر آپ کہتے ہیں پیدا کہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب دوسرا ہو بھی سکتا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں دوسرا خالق ہو ہی نہیں سکتا <تصفح> بتاؤ کتنا پیچیدہ سوال ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا تھنک ٹینک دشمنوں نے تھنک ٹینک صرف آپ کو مارنے کے لیے نہیں رکھے عقیدے برباد کرنے کے لیے ان کے تھنک ٹینک ہے یہ سوال پھیلاؤ یہ شبہ پھیلاؤ یہ بات پھیلاؤ مسلمانوں کو کتنے پھیلاؤ اس نے یہ سوال کیا اب وہ دیہات کے لوگ تھے ان تو انہوں نے کہا ہم تو ہیں ان پڑھ ہمارے مولوی صاحب سے بات کرو بچ گئی ہمارے مولوی صاحب سے بات کرو مولوی صاحب سے مولوی صاحب فلم ہے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا کل آپ کل گاؤں کے نمبردار کو بلاؤ دس پندرہ سمجھدار بندے بلاؤ وہاں جواب دوں گا کیوں اگر گجرے میں جواب دے دیا تو پالی پائے کہ میرے سوال کا جواب موری صاحب نے بھی نہیں دیا اور ہم اتنے نیک لوگ ہیں اپنے موریہ کی بات نہیں مانتے پادری کی مان لیں گے پادری کہ مامام صاحب آ گئے وہ جھوٹ بولتے ہیں خلط کہتے ہیں وہ غلط کہتے وہ امام صاحب غلط کہتے ہم اپنے بندے کی بات نہیں مانیں گے دوسرے کی بات پہلائیں گے تو کل نمبر ڈال بھی تھا دس پندرہ بندے کٹھے ہو گئے تو مولانا صاحب نے پادری سے کہا اب سوال کرو مجھے میرا سوال یہ ہے اللہ دوسرا خالق پیدا کر سکتا ہے یا نہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتا تو خدی کیسے ہوا اگر آپ کہتے ہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسرا خالق ہو بھی سکتا ہے مانو فرمایا اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے لیکن دوسرا خالق ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے لیکن دوسرا خالق تاکہ جی وہ کیسے اس نے کہا اللہ چونکہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا پیدا تو کر سکتا ہے دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا جب اللہ اس کو پیدا کرے گا وہ پیدا کرتے ہی مخلوق بن جائے گا خالق رہے گئی مسئلہ حل ہو گیا اگر وہ مولی صاحب کو پاس کے پاس نہ آتے قارج کے لڑکے اپنا اصل دوڑاتے وہ تو عیسائی ہو گئے تھے تو بڑی معقول بات کی ہے پادری کو غیر معقول بات ہو رہی میں نے اس لیے تھا کہ بہت جلدی گمراہ ہوتے ہیں جو اپنے امام سے رابطہ نہیں رکھتے اللہ نے یہ بات سمجھنے کی عطا توفیقرمائی تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اگر بچنا ہے اس کا حل ہے تو بچنا آپ نے کہاں سے ہے تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالی کہاں پر نام مکان ہے نامکان ہے لیکن لام خان ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا تو پھر کیسے سمجھاتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اللہ ہر جگہ موجود یہ سمجھاتے ہیں دوسرا میں نے کہا تھا میں واقعہ پڑھے لکھے لڑکوں کو سناؤں دبئی میں گیا تو جو میرے میزبان تھے ان کا محلہ پر سے وہاں پہ مسجد میں نماز کے لئے گیا انہوں نے مسجد کے اندر بائیں طرف لائبریری بنائی ہے وہاں کے لوگوں نے تو نماز میں کچھ وقت باقی تھا کہ مسجد میں, میں جا کر بیٹھ لیا اور لائبریری میں نے کھول لی وہ لائبریری چونکہ عام بندے کے مطالعے کے لیے ہے میں نے اس لائبریری سے صحیح بخاری کا نسخہ نکال لیا اب وہ نسخہ کون سا تھا صحیح بخاری ہے دو جلدوں میں اور تیس پارے ہیں اس کے تیس اجزا تیس پارے ہم جب پارا کئے تو پھر ہمارے دن میں قرآن آ جاتا ہے جسے ہم پارا کیا خیر کہ میں کہتے ہیں جو حصہ تو تیس پارے کا مطلب کیا ہے تیس اجزاء یہ میں نے اس کی وضاحت کی پارے تو قرآن کے ہوتے ہیں بخاری کے پارے کیسے ہو گئے اس کا من تیس اجزاء تو بخاری کے بھی تیس پارے ہیں یعنی تیس اجزاء ہے اور نو ہزار تقریباً نو سو بیاسی اس میں روایات ہیں مقررات معلقات اور شواہد مرتبہ سب کو ملا کر جب میں نے دیکھا تو بخاری سے ایک جلد میں چھوٹی سی مجھے بڑا تعجب ہو سو کو لکھا گیا تھا کہ ہم نے مصنف نے کمال یہ کیا ہے صحیح بخاری میں جتنی روایتیں دو دو تین تین چار چار مرتبہ آئی ہیں نا وہ چار چار مرتبہ کار صرف ایک جگہ لکھی ہے لہذا چھوٹی بخاری کر دی ہے مختصر تاکہ ہر بندہ سہولت سے مطالعہ کرے گا آپ بتاؤ کارنامہ ہے کہ نہیں <تصفح> لوگ تو خوش ہوں گے نا ایک ایک حدیث ایک کتاب میں ایک چار مرتبہ آئی ہے اور محمد صاحب نے کیا کیا اس کو ایک مرتبہ لکھ دیا تو نے غلط تو نہیں کیا اب یہ انہوں نے کام کیا میں نے اس بخاری شریف کو اٹھا لیا ہمارا کیونکہ فن ہے ہمارا کام ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں خوبی ہے کہاں خامی ہے کہاں گڑبڑکی کیا ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو میں نے بخاری شریف کا ایک باب نکالا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے مسئلہ بیان کیا ہے الفاق جو عورتوں باب میوسر فلفاق عنوان یہ قائم کیا ہے یہ جو آدمی کا ران ہے جسم کا حصہ ران ٹانگ یہ ران ستر ہے یا ستر نہیں ہے ناپ سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر کی ٹانگ کا جو حصہ ران یہ ستر ہے یا ستر نہیں ہے یہ امام بخاری نے ایک مسئلہ قائم کیا ہے اب اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت حدیث امام بخاری کون سی لائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے انس رضی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے ایک سواری پر آپ تھے ایک انس تھے تو ساتھ ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک سے احمد ہٹ گیا جب انس میں نے آپ کا ران دیکھنا شروع کیا جب میں نے ران دیکھنا شروع کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کپڑا ہٹا دیا اور رنگا کر دیا تو میں نے اچھی طرح حضور پا کر ران دیکھا اس سے کیا ثابت ہوا ران ستر ہے کہ نہیں یہی ثابت ہوا اب اس مسلم صرف ایک حدیث نقل کر دی اگلا باب شروع کر دی اب بتاؤ کوئی لڑکا دبئی میں ہو اور سلوار کی بجائے نکھر پہن لے اور سمندر کے کنارے پہنانا شروع کر دے اور اسے کو تو بہت بھیا ہے ران ننگے کی ہوئے تو وہ کیا کہے گا ران کو ننگا کر کے دکھانا سنت ہے بخاری شریف میں نہیں وہ غلط کہہ رہے بخاری شریف میں ہے اب وہ خوش کر رہے کراچی پور تو خوش کر رہے کماڑ ہی نارا سمندر کے اوپر لڑکے کیوں بخاری شریف میں صحیح بخاری میں میرے پاس بخاری ہے اللہ کے نبی رام دکھایا میں نے دکھایا تو کیا ہو گیا اب یہ ان پڑھ کام نہیں کرے گا یونیورسٹی کالج کا لڑکا کرے گا کیوں وہ کہے گا جی کہ اردو ہے میں بھی پڑھ سکتا ہوں عربی ہے میں بھی پڑھ سکتا ہوں مولانا صاحب نے کیا پوچھنا ہے بتاؤ آپ یہی بخاری مولوی صاحب نے پہنی, وہی بخاری ہمارے پاس ہے اب وہ جو نا ران نگا کر کے پھر رہے اور فخر سے دکھاتا پھر رہے وہ تو سنت سمجھ رہے دین سمجھ رہے میں نے اپنے میزبان سے یہ تماشا دیکھو اس نے کہا جی کہ کیوں میں نے کہا کہ اس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الفاف رام سطر ہے تو حدیثیں دو تھی نا ایک ایک حضور پاک نے رام دکھایا اور ایک ایک, ایک آپ نے رام کو سطر فرمایا اس نے دکھانے والی حدیث کو بیان کر دیا اور رام کو سطر بیان فرمانے والی حدیث کو چھوڑ دی اب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم کہیں گے بھی رام ستر ہے وہ لڑکے کہ ستر نہیں ہے وہ کہتے ہیں بخاری ہے ہم بھی کہتے ہیں بخاری ہے اب ہم کہیں بیٹا یہ بخارش جو تیرے ہاتھ ہے یہ بخاری کا خلاصہ ہے اور جو ہمارے پاس بخاری مکمل ہے تجھے ایک حدیث دکھائی ہے باقی نہیں دکھائی ہمارے پاس دونوں حدیثیں ہیں اب اتنا ختم ہو جائے گا لیکن کتنا کم ختم گا جب وہ بخاری لے کر اپنے امام کو دکھائیں گے کیونکہ بازار میں بخاری بک رہی ہے یہ بخارش میں پڑوں یا نہ پڑھوں امام کو دکھاتے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اس لیے میری بات اچھی طرح سمجھنا میں یہ مسئلہ کھولوں کہ الجھن نہ رہ جائے امام بخاری سمجھانا ہی چاہتے ہیں اصل تو رام ستری ہے اللہ کے نبی نے کیوں دکھایا بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبی کے لیے جائز ہوتی ہے امت کے لیے جائز نہیں ہوتی امتی نکاح کرنا چاہے تو بیک وقت کتنے کر سکتا ہے حضور پاک نے کتنے فرمائے جا. نو گیارہ بھیا کو وغیرہ نو تھے پیسے گیارہ تھے آپ کے نکاح میں بھیا کو اگت نو بیویا نے کام رکھی ہیں اب یہ نبی کے لیے جائز ہے امدی کے لیے جائز نہیں تو بات چیزیں پیغمبر کی خصوصیت ہوتی ہے جو امت کے لیے جائز نہیں ہوتی اس کو اچھی طرح سمجھ دی. اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق تا فلم اس پر مجھے ایک بات یاد ہے شاید میں نے جسے بیان میں سنائی ہو مجھے یاد نہیں ہے میں نے شاید واقعہ کو سنایا کہ میں شادہ تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا سنایا تھا خدا نے میں واقعہ سنایا تھا تو میں کیوں یادگاری کرانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھو امتی کے خون کا حکم اور ہے اور نبی کے خون کا حکم خصوصیات ہوتی ہیں پیغمبر کی یہ مسئلہ سمجھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں نہ رہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں دکھایا اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی تو عطا فرمائے تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں بلا مکان ہے ہم سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے ہیں <تصال> <تصال> <حلیائد> اس پہ آپ تھوڑے سے دلائل سے مات فرما یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس وقت سب سے زیادہ زور و شور سے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے علماء سے بچو علماء سے بچو علماء سے بچو علما کی نفرت بھی لائی جا رہی ہے کیوں جب عالم سے کٹ گیا پھر گمراہ کرنا بہت آسان ہے عالم سے جڑا رہا پھر گمراہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے تو دعا کریں ہم علماء حق کے ساتھ جڑے رہیں قرآن آمی کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّو اللَّهِ مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ تیسے کیا ثابت ہو اللہ کس طرف ہے بولو کس طرف ہے اللہ ہر طرف ہے طرف میں بحرین میں تھا ایک لڑکا جو پہلے ہمارا تھا پھر بدل کے ادھر چلا گیا پھسل گیا تو ہمارے دوست تھے اس لڑکے کا باپ ان کا دوست تھا تو تبدیلی جو بات کے تھے ہمارے دوست سننے کا جی چلتے ہیں اس کے باپ کو ملتے ہیں اگر لڑکا ہوا تو اس کو بھی تھوڑی سی بات سمجھائے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے وہ لڑکا نوجوان تھا ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان لڑکا تھے ان کے چڑھ گیا کاروباری تھا بہت بڑے بزنس مین ہیں وہ تو مجھے لڑکا کہتا ہے کہ جی مولانا صاحب آپ کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے میں نے کہا ہر جگہ پر ہے مجھے دلیل میں نے یہی آیت بتاؤ دلیل کی پڑی ولی اللہ مشرق وینتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا علم ہے اللہ کی قدرت ہے یہ نہیں کہ اللہ کی ذات ہے بلکہ اس سے مراد کہ اللہ کی قدرت اللہ کا علم ہے میں نے کہا آپ کس آفس میں کوئی قرآن کریم کا ترجمہ ہے کہتا ہے وہ ترجمہ لے کر آ گئے اللہ کے شان وہ ترجمہ ہمارے عالم کا نہیں تھا ان کے مولانا صاحب کا تھا مولانا محمد جیون گری صاحب ان کا تھا آسم بیان اس کا نام ہے تو میں نے کھولا میں نے کہا ترجمہ پڑھو اب ان کے عالم میں ترجمہ کیا مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے جدھر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا جدھر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا تو میں نے پوچھا کہ منہ علم کا ہوتا ہے یا ذات کا ہوتا ہے منہ کس کا ہوتا ہے علم کا یا ذات کا اب وہ یہ نہیں کہتا ہے ذات کا مجھے کہتا ہے میں اپنے شیخ صاحب سے پوچھ کر بتا میں نے کہا آپ شیخ صاحب سے نا پوچھو آپ اپنے اللہ سے پوچھو یہ اللہ بہران میں خنفی مولوی آیا ہے اس نے سوال کیا تو میں پھنسی ہوں تو مجھے جواب دے بولے کہتا جی اللہ سے کیسے پوچھیں گے میں نے کہا اللہ سے پوچھو نا شیخ صاحب سے کیوں پوچھتے ہو جی اللہ سے کیسے پوچھے میں نے کہا جی آپ تو خود کہتے ہو کسی عالم کے مقلط بنو تو بندہ مشرے ہو جاتا ہے تو اللہ سے پوچھو نا تمہارے تم مباحث بنے رہو تو ہی رہو میرے کہتے ہیں مولانا صاحب کیوں شرمندہ کرتے ہیں میں نے کہا اللہ سے قرآن سمجھے تو بندہ مشرق نہیں بنتا امام ابو ونیفا سے حدیث سمجھ لے تو مشرق بن جاتا کچھ عقل سے کام لے کچھ عقل سے کام لے آپ کچھ خاموش ہو گیا اس کا کوئی جواب نہیں تھا مجھے وہ کہنے لگا بات چل پڑی تھی ایک دو باتیں میں اسی کو سنا تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب تقلید کرنی چاہیے کہ چاہ نہیں کرنی چاہیے آپ فورا جواب نہ دیا کوئی فوراً جواب نہ دیا کوئی بندہ پھنس جاتا ہے مجھے کہتے تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں میں نے یہ بتاؤ تکلیف کیسے کسی یہ تو بتاؤ نا تکلیف کیسے کسی ہیں پھر طے کریں گے کہ کرنی چاہیے مجھے کہتا ہے تکلیف کہتے ہیں کسی آدمی سے مسئلہ پوچھو اور اس کی دلیل نہ پوچھو بلا دلیل کسی کی بات مانو بلا دلیل اسے تقلید کہتے ہیں مانا سمجھ گئے اس نے تقلید کا معنی کیا کیا کسی کی بات بلاد دلیل اسے تکلیف کہتے ہیں میں نے اچھا یہ بتاؤ یہ جو تقلید کا ترجمہ تم نے کیا ہے کہ دلیل بات ماننے کو تکلیف کہتے ہیں یہ ترجمہ کس نے کیا ہے کہتا ہے یہ ہمارے شیخ صاحب نے میں نے کہا یہ ترجمہ ٹھیک ہے اس کی تم نے شیخ صاحب سے دلیل مانگی ہے کہتا نہیں تو میں نے تو کسے کہتے تمہارے شیخ نے کہا تکلیف کمانا ہے بلا دلیل بات ماننا تم نے مان لی ہے دلیل پوچھی نہیں ہے تکلیف کر بھی رہا ہے اور پھر پوچھ رہے تکلیر کرنی چاہیے کہ نہیں اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن مطلب بہت تھوڑا سا اس پر اچھل کے رہتے ہیں بھارت سینا بس انڈھیل رہا لمبا اب بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں ماننا میں نے بتاؤ نا بھائی دلیل مانگی ہے کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا تکلیف کر بھی رہے پھر کہتے تکلیف کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری آیت سنیں قرآن کریم میں ہے ماں یہ پور میں نجو سلاست اللہ رابلہ خمس اللہ سازش ولا بلا من ضالغ ولا اکثر اللہ ہوا ماں تم تین ہو تو چوتھا اللہ پانچ ہو تو چھٹا اللہ تم کم ہو یا زیادہ اللہ تمہارے ساتھ تو اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے تو بتاؤ پھر اللہ کہاں بھی ہوا ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے کتنی آئیتی ہو گئی بولو دو میں نے کچھ آئےتیں بتانی ساری نہیں کچھ دو آئیتے ہو گئی تیسری آئے قرآن کریم میں ہے میرے پیغمبر اگر میرے بارے میں پوچھے اللہ کہاں پر ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہ قریب ہے اللہ قریب ہے کتنی آئیتی ہو گئی تھی اللہ کتنا قریب ہے میرے پیغمبر بتاؤ وَنَحْنُ اقرب علیہ حبن <وَرِید> اللہ ہر بندے کی شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ ہر بندے کی شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کا مطلب کیا ہے حکیم محمد مجدد الملت مانا شرف علی تھانویر احمد اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں ان نے کس درد سے بات کی ہوگی یہ درد آدمی لفظوں میں سمجھ نہیں سکتا حضرت تھانی فرمانے لگے لئی سکمس اللہ بلا مثال ہے لیکن میں کیا کروں جب تک مثال نہ دوں میں سمجھا بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ بے مثال ہے لیکن مثال نہ دے تو بات سمجھا بھی نہیں سکتے اب مثال دینی بھی پڑتی ہے وہ ہے بھی بے مثال اس طرح تھانی نے فرمایا اللہ شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے کیسے اب فرمانے لگے کہ جیسے تم ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے ملاتے ہو چپکا دیتے ہو کاغذ کاغذ کے ساتھ مل جاتا ہے جب درمیان میں گوند لگ جائے ایسی گوند لگ جائے تو کاغذ کاغذ سے مل گیا اب حضرت فرماتے ہیں کاغذ کاغذ کے قریب ہے لیکن درمیان میں گوند کا واسطہ ہے اور گوند کاغذ کے ساتھ ملی ہے درمیان میں کوئی واسطہ تو کاغذ کاغذ کے قریب باستا گوند ہے اور گوند کاغذ سے ملی بلا واسطہ ہے حضرت فرماتے بالکل اسی طرح انسان اور انسان کی شارگ یہ تب ملتی ہے جب اللہ ہو کوئی ملانے والا نہ ہو تو نہیں مل سکتی نا تو شارگ اور انسان ملتی ہے بواسطہ خدا اور خدا شارخ سے ملتا ہے بلا واسطہ اللہ فرماتے میں تمہاری شارخ سے بھی زیادہ قریب افر میں اللہ بے مثال بھی ہے لیکن مثال نہ دو تو بات سمجھ بھی نہیں آتی اللہ شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اللہ سماوت اللہ ع سمان میں بھی ہے اللہ زمین میں بھی ہے تو میں نے پانچ آئتے پیش کی اس بات پر کہ اللہ کہاں پر ہے یہ ہمارا قیدہ ہے تو میں نے دو قیدے سمجھائے نمبر ایک اللہ ہمیشہ سے ہے اور نمبر دو اللہ ہر جگہ پر آج کل بعض لوگوں نے ایک نیا قیدہ پھیرا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر نہیں ہے بلکہ اللہ صرف عرش پر ہے اور یہ واسطہ آپ کو پڑے گا تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بیان سننا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے ان نے فال رکھا کہ اللہ عرش پر ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے اللہ عرش پر ہے ہاں ان کی دلیل وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کریم میں ہے سم اللہ عرش اللہ عرش پر ہے ہاں کریم میں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے اللہ عرش پر ہے ہاں اس کا جواب اچھی طرح سمجھو سمت الرش کا معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پر ہاں ہے سمت والر کا مانا ہے اللہ عرش پر غالب ہے اللہ عرش پر غالب, غالب, غالب ہے غالب یہ نہیں کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے اس کا معنی اللہ عرش پر غالب, غالب, غالب, غالب ہے. ہے اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اللہ تو ہر چیز پہ غالب ہے تو عرش کی بات کیوں گی اللہ عرش پہ غالب ہے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ لیں پہلے مثال سمجھیں پھر بات آپ کو سمجھ آئی ایک لڑکے کے پاس سائیکل ہے اور دوسرے کے پاس سائیکل بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے کار بھی ہے تو ایک کہتا جی میرے ابا نے مجھے سائیکل لے کر دی ہے دوسرا کہتا ہے میرے ابا نے مجھے کار لے کر دی تو سائیکل اس کے پاس نہیں ہے موٹر سائیکل نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کار کی بات کیوں کی ہے سائیکل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں موٹر سائیکل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں مجھے تو باپ نے کار لے کر دی ہے اللہ نے کیوں فرمایا اللہ اس پر غالب ہے اللہ فرمائے نا میں زمین پر غالب ہوں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کچھ زمین پر تو میری بھی طاقت ہے آر صحیح کچھ خیر تو صحیح نا اللہ آسمان پر غالب ہے تو آسمان پر تو فرشتے بھی ہیں خوشی کا غلط چلو مجازی صحیح اللہ کی طرف سے متعین صحیح ہے تو صحیح نا کوئی کہ میرے اختیار میں تو بارش ہے آپ کہتے ہیں بارش تو فلاں فرشتے پر اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم زمین آسمان کی بات کرتے ہو زمین آسمان کا کیا کہنا میں تو عرش پر بھی غالب ہوں عرش پر بھی قدرت میری ہے عرش پر بھی طاقت میری ہے تو یہ نہیں سمجھایا کہ اللہ شفر ہے بلکہ یہ سمجھایا کہ عرش پر بھی اللہ کا غلبہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے ہر جگہ پر ہے اور اگر کوئی بندہ اس بات پہ زور لگائے نا کہ نہیں اس کا معنی اللہ شفر ہے آپ کہنا اگر یہ ترجمہ کرو ہمارے خلاف پھر بھی نہیں ہے کیوں ہمارا قیدہ ہے اللہ فرش پر شفر بھی ہے عرش پر بھی تو اس میں ہمارے خلاف کیسی تو ہمارے خلاف تو کوئی آیت بھی نہیں ہے نا آمن تو منف استماع اللہ آسمان میں ہے ہمارے خلاف یہ بھی نہیں ہے وہ اللہ سماوت یا فرض اللہ زمین میں ہے ہمارے خلاف تو یہ بھی نہیں ہے تھما سو اعلیٰ لا اللہ عرش پر ہے ہمارے خلاف تو یہ بھی نہیں ہے ہم زمین پر بھی مانتے ہیں آسمان پر بھی مانتے ہیں اور عرش پر بھی مانتے ہیں ہم اللہ کو ہر جگہ پر مانتے ہیں تو کوئی آیت بھی ہمارے خلاف ہرگز نہیں یہ بات یہ نفیل فرمانے اب ان کے بعد ایسے درائر جو میں عام پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو یہ اچھی طرح چھو چھوٹے چھوٹے سوال سمجھ لیں ان کا ایک سوال اگر آپ کہتے ہیں اللہ پہ نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے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 تو پھر یہودی کہہ دے گا کہ اللہ تعالی کو ہی پر ہے دلیل موسیقام جب اللہ نے بات کرنی ہوتی تو کہاں پر بلاتے پر ہے تو میں نے کہ مدیر کباب مسجد والے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کباب مسجد میں کیوں جب ہم نے اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتے ہیں اور جب نماز پڑھنی ہو تو پھر کباب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ سے باتیں یہاں کر کر رہے ہیں اس کمار اللہ کباب مسر میں اب آپ کیا جواب دیں گے اللہ کہاں پر ہے ان <تصفح> سے اسے جواب نہیں بنے گا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے لیکن کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے اس کے لیے اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. اگر بندہ مجھ اور آپ جیسا ہے تو انتخاب ملیر کی کباب مسجد کا ہے اگر بندہ موسا کلیم جیسا ہے تو انتخاب تورے سینا کا ہے پر اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب اور مولا کا لیکن ہے اللہ کہاں پر, اللہ جو جو جو جو جو جو پر. جو بات سمجھ دوسری دلیل ان کی یہ دلیل, دلیل, دلیل شبہات ہے ٹوٹ کے مارتے دوسری دلیل سمجھے وہ کہتے جی کہ اللہ تعالی عرش پر ہے دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راج کے موقع پر عرش پہ گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ادن منی یا محمد اے محمد قریب ہو جاؤ ادن منی یا محمد اے محمد قریب ہو جاؤ تو یہ جو بندہ کہتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ یہ وہی کہے گا نا جو ایک جگہ پر ہے اگر ہر جگہ پر ہے تو پھر اپنے قریب ہونے کی بات کیوں کرتے ہیں اللہ عرش پہ اپنے نبی کو خطاب فرماتے ہیں کہ میرے قریب ہو جو میرے قریب ہو جو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ارش پر ہے اب دیکھو بظاہر کتنی مضبوط دلیلیں لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ دلیل بھی ہے مضبوط تو بڑے دور کی بات ہے نا ہم اس کو دلیل ہی نہیں سمجھ رہے مضبوط اس کو کیا سمیں گے میں نے کہا اس کا جواب سمجھو یہ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا عرش پہ بلا کر ادن ون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں اللہ نے کیا کی آخری آیا کیا کرو سجدہ, سجدہ. سجدے معنی کیا ہے عرش پہ آ جاؤ نہیں بس اور جب الارض. اپنی پشانی پہ رکھ دو یہ سجدہ ہے اللہ اپنی پشانی زمین پہ کیوں رکھے میں ایک میرے قریب ہو جاؤ میرے قریب ہو جو تو پھر کہو نا اللہ زمین پر بھی ہے کیوں ہمیں زمین پہ پشانی ٹکوا کے پھر مارے میرے قریب ہو جاؤ کہو نا زمین پر دیئے تو جب نہیں کہتے تو پھر مان لو ہم قرآن بھی مانتے ہیں ہم حدیث بھی مانتے ہیں اللہ عرش پر ہیں اپنے حبیب کو وہاں بلا کر فرمایا ادنو اللہ فرش پر ہیں ہمارا پشا ہماری کشان زمین پر لگا کے فرمایا ایک طرح فرق کیا ہے حضور کی شان کے لائق عرش ہے ان کو وہاں ادنو فرمایا ہماری حیثیت کے لائق فرش ہے ہمیں یہاں ایک طرح فرمایا پتا چلا فرش پر بھی ہے ارش پر بھی فرش پر بھی ہے ارش پر بھی ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ صرف ارش پر ہے ہم کہتے اللہ ارش پر بھی ہے اور اللہ ہر جگہ پر یہ بات سمجھ آ گئی ان کی اور بہت ساری ایسی بات ہے میں تو ساری دلیلیں نہیں پیش کر رہا چند ایک پیش کر رہا ہوں وہ کہتے اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے تو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں یا نیچے جی جیسے جیسے کیا معلوم اللہ کی طرح اب دیکھو کیسی دلیلیں ہیں تھنک ٹینک کیسے بنے ہوئے میں اس لیے گزارش کرتا ہوں میری بات کو محسوس نہ فرمائیں میں کہتا ہوں آپ تھنک تنگ نہیں رکھ سکتے ہم جیسا ٹنگ کی رکھ لو تھنک ٹینک میں تو کئی بندے ہوتے ٹینک تو اکیلا ہوتا ہے نا ان کے تھنگ ٹینکوں کو مقابلہ کے لیے یہ بند کے چھوٹا سا ٹینکی کافی ہو ہے گی ایک سے دلائل سنتے رہو پھلاتے رہو انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں یہ عقائد چل نہیں سکیں گے فاصل عقائد مٹ جائیں گے اور محشان ہمارے بچے کبھی ان کے چنگل میں نہیں آ سکتے سوچا بھی نہیں آ سکتا کمزوری محشان ہماری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو پھلاتے نہیں ہیں اور اس پر آگے بڑھاتے نہیں ہیں کسی کو دعوت پہنچاتے نہیں ہیں اور ایک رٹ ہم نے لگا رکھی ہے یہ فرقہ وریعت ہے فرقہ وریعت ہے فرقہ, وریعت ہے، فرقہ وریعت ہے، بس رٹ لگا رکھی پتہ نہیں کب اللہ میں اقلیت فرمائے گا اور ممبر پر سٹیجوں پر بڑے بڑے جلسوں کے لگے ہوئے ہیں اپنے ممبر پر اپنے مسئلے بیان نہ کرو کیا لڑائی ہوگی میں پچھلا درس دے کر گیا تھا میرے جانے بات بعد یہ لڑائی ہوئی ہے بولو آپ کے نمازی کم ہو گئے تو پھر کہتے کیا فرقہ وریت اپنے سیدھے کو بیان کرنا افسوس یہ ہے ہمیں اپنے عقائد کا پتہ نہیں خود بیان کر نہیں سکتے اور بیان کرنے والوں کی مسلسل حوصلہ سیکھ نہیں کرتے بھائی فرقہ بریت ہو رہی ہے عقیدے بیان نہ کرو مسلک بیان نہ کرو ہم عقیدے کو برحق سمجھتے ہیں ہم عقیدہ بیان کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مسجد میں بھی کریں گے ممبر پہ بھی کریں گے حال میں بھی کریں گے دنیا کی ہر جگہ پہ کریں گے ہمارا عقیدہ پر حق ہے اور ہم اپنے عقیدے کی دعوت بھی دیتے ہیں دینی چاہیے کہ نہیں روز ایک ساتھی کے ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میرا مسئلہ اور عقیدہ ہے لیکن ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں میں نے کہا کہ ان کا قیدہ اور اسلام الگ ہوگا ہمارا جو عقیدہ ہے وہی اسلام ہے اس لیے ہم عقیدے کی دعوت بھی دیتے ہیں دینی چاہیے کہ نہیں عقیدے اسلام میں کوئی فرق ہے بتاؤ تو پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ ہمارا قیدہ ہے ہم عقیدے کی دعوت نہیں دیتے اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو عقیدے کا نام ہی تو اسلام ہے اور دعوت آپ نے کسی دے دی بس ایسی ہم نے کہوے بنایا ہوا ہے کہ ابھی فرقہ بڑی ہے چلیں آپ خیر ترائے سمجھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ کدھر اٹھاتے ہیں <تصفيق> وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہر طرف ہے تو آپ ہاتھ اوپر بھی اٹھاتے ہیں اس میں آپ نے پھر پاس جانا ہم کہتے ہیں بات سمجھے اللہ تعالیٰ تمام جہاد سے پاک بھی ہیں تمام جہاد کو محیط بھی ہیں یاد ہے میں نے بات سمجھائی اللہ تمام جہاد سے پاک ہے تمام جہاد کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے تمام جہاد کی طرف اللہ محیط ہے تو پھر اوپر ہی کیوں اٹھاتے ہیں وجہ اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ اللہ تمام جہاد کو محیط ہیں لیکن عرفن یعنی معاشرے میں عقلن عقل کے مطابق عرفن اور عقل جہاد ستہ میں سے جو فوقیت ہے وہ اوپر والی جہت کو ہے جہاتِ میں سے کس کو ہے ترجیح کس ہے آپ بتائیں اگر آپ نے اپنے بڑے اجتماع میں کسی کو شرف بخش نہ ہو تو سب سے پیچھے بٹھاتے ہیں کہاں بٹھاتے ہیں ممبئی پر تشہیر اسٹیج پہ تشریح لائیں آپ کے بچے کا ولیمہ ہو تو سب سے اہم مہمان کو کہاں بٹھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے عرف میں ہماری عقل کے مطابق یہ جو اوپر والی جہت ہے اس کو ترجیح ہے اگرچہ اللہ ہر طرف ہے لیکن جس سے خوف کو تمام جہات پر عرفا عقلن ترجیح ہے اس لیے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اس لیے ہاتھ, ہاتھ ہے میں ایک, ایک مثال سمجھاتا ہوں استاد درسگاہ میں بیات سبق پڑھاتا ہے پروفیسر لیکچر دیتا ہے مولانا صاحب مسجد میں بیان کرتے ہیں اب اس اسپیکر کی آواز ہر طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے لیکن اگر بندہ پیچھے بیٹھو تو کیا کہتے ہیں بھائی بیٹا آگے آ جاؤ کہتے ہیں یہ پیچھے بیٹھے دیتے ہیں آواز تو آ رہی ہے لیکن بٹھاتے کدھر کیوں اس لیے کی آواز چاروں طرف آ رہی ہے لیکن استاد کا سبق سامنے بیٹھ کے سننا ادب ہے اور پیچھے بیٹھ کے سننا خلافی ادب ہے یہ ہمارا عرف ہے اس لیے کہتے بیٹا آگے بیٹھو حالانکہ آواز پیچھے بھی آ رہی ہوتی تو اللہ ہر طرف ہے لیکن جہتے فوق کو چونکہ ترجیح ہے اس لیے منہ اوپر کر لیتے ہیں بات سمجھ آ گئی <تصفح> اور سوال سمجھے <تصفح> وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر نہیں پر ہے شکر ہے اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں تو آپ سے سوال کریں گے بتاؤ اللہ بیت الخلا میں بھی ہے آپ کیا جواب دوں گا دیکھو سوال کتنے کس طرح بتایا جا رہے ہیں کس طرح سمجھائے جا رہے ہیں اللہ بیت الخلا میں بھی ہے اب علیہس بلّہ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ بیت الخلام میں ہے زبان جل جائے اللہ کے شام کے لائق ہی نہیں بند ایسی باتیں کرے اور اگر کہہ دیں کہ اللہ بیت الخلا میں نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ ہر جگہ پہ ٹوٹ گیا نا اب وہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ کیا جواب دیں اگر آپ کے ہیں تو زبان ساسری دیتی اگر کہہ دیں نہیں عقیدہ ساخری دیتا اب یہ اب اس کا جواب سمجھیں ایک جواب اس کا یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو یہ خلاف ادب ہے اور اگر اس کو اجمال کے ساتھ بیان کریں نا تو ادب ہے تفصیل سے بیان کریں تو خلاف ادب ہے اور اجمال سے بیان کریں تو میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں کوئی بندہ میں ان سے کہتا ہوں بھئی آپ کے پورے جسم کے خالق کون ہے کیا کہیے بولو کیا کہیے میں پوچھتا ہوں سر کے بال کے خالق کون ہے ماتھے کا کون ہے سینے کا کون ہے پیٹ کا کون ہے اس سے نیچے گنوا سکتا ہوں نہیں ہنسو مت میں اگر اس ان کے جسم کے بعد جسو کا نام لے کر پوچھوں اس کے خالق کون ہے تم سب مجھے کہو گے یہ بولو یہ مولانا تھا کسی وجہ سے شرم نہیں آتی ادھر مستورات بیٹھی ہیں مصرف بیٹھے اور کیا بک بک لگا رکھا ہے حالانکہ خالق کون ہے آپ یہ کہہ دو پورے جسم کا خالق اللہ ہے تو بے ادبی ہے اور میں ایک ہی جسے کا نام دینا شروع کروں پھر تو بعض چیزیں ایسی ہیں تفصیل بیان کرو تو بے ادبی ہے اور اجمالن بیان کرو تو ادب ہے اللہ ہر جگہ پر ہے یہ کھوگے تو ادب ہے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ یہ بے ادبی ہے اب بات سمجھ آ گئی آپ جی دوسری مثال سمجھو نکاح ہوتا ہے مسجد میں نکاح ہے مولانا صاحب نکاح پر بیان فرماتے ہیں اس کے بعد نکاح کرتے ہیں اب مولانا صاحب یہ تو ممبر پر کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہمارے خاندان کی بہت اچھی بیٹی ہے مبارک ہو آپ کے نکاح میں آئی ہے اس کے حقوق کا خیال کرنا یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے جی جی جی اور حقوق گنوانا شروع کریں ٹھیک ہے تم مل سا کچھ حیا کرو کیا تم نے بات کر رہے نہیں ہنس و مات میں لطیفہ کو ملا نہیں ہوں میرا مزاج مزاق بازی کا نہیں ہے میں بات سیدھی سیدھی سمجھاتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں بات ہے میرے بیانات میں ہنسانے لطائف نہیں ہوتے میرا مزاج یہ انسانے کا نہیں ہے یہ تھوڑی زندگی ہم نے ہنس میں برباد کرنی ہے ہنسی تو جنت پیاشی کسری ہے جنت میں سب کچھ ہے میں سے گزارش کر رہا ہوں اب اگر مومنا صاحب یہ فرمائیں اس بچی کے حقوق ادا کرنا آپ اس کو برا محسوس کریں اور حقوق گنوانا شروع کریں تو پھر بلد تو, تو بات چیزیں ہیں تفصیلن بیان کرو تو ادب ہے اور اجمانن بیان کرو تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے یہ ہم با ادب لوگ ہیں وہ چونکہ گستاخ ہیں اس لیے کہتے ہیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے تو یہ دلیل ان کے گستاخ اور بے ادب ہونے کی ہے یہ دلیل ان کے توحیدی ہونے کی نہیں ہے توحیدی ہونا اور ہے اور با ادب ہونا اور دوسرا جواب سمجھے مجھ سے ایک لڑکے نے کہا کہ مولانا صاحب اللہ کہاں پر ہے میں نے کہا ہر جگہ پر ہے تو اس نے کہا بیت الخلاء میں بھی ہے میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تم نے کچھ قرآن پڑھا ہے اس نے کہا جی الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم تمہارے سینے میں موجود ہے مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا تو صحیح خالص پیبو ہے مجھے کہتا جی کہ کیسے میں نے کہا جب تو حافظ ہے تو تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے کہتے جی ہاں تو میں نے کہا جب موجود ہی نہیں ہے تو محفوظ کیسے ہوگا میں کہ میری جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں تم وہ کیا کر دو گم ہمارے ہتھے گئے تو پہلے چیز موجود ہوتی ہے پھر محفوظ ہوتی ہے نا تو میں نے کہا جب تیرے سینے میں قرآن موجود ہی نہیں ہے تو محفوظ کیسے ہوگا کہ تری مجھے سمجھ آ گئے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے تمہیں بھی سمجھ آ گئے جی موجود ہے میں نے کہا دوسرا مجھے مسئلہ بتایا قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے کہ یہ جائز نہیں میں نے کہا جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو سینہ پاڑ کے قرآن رکھ کے پھر جاتے ہیں مجھے کہتے نہیں تو میں نے کہا پھر کیا بنے گا قرآن موجود بھی ہے بیت الخلا میں لے جانا جائز بھی نہیں ہے تو پھر کیسے کیا کیسے بیت الخلا میں جاتے ہیں اس نے جی مولانا صاحب میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وہ جسم سے پاک ہے میں نے کہا اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ایک قرآن وہ ہے جو لکھا ہوا ہے جسے آپ مصحف کہتے ہیں مصحف اس مصحف کو بیت الخلاء میں لے کر جائیں تو شکال ہے اور جو سینے میں قرآن ہے اس کو لے کر جائیں تو کوئی شکال نہیں اللہ حد جگہ پر کیسے موجود ہے جیسے آپ کے سینے میں قرآن موجود ہے بغیر جسم کے اب بتاؤ قرآن کریم جو مصف ہے کتنا بڑا ہے اس کو آپ ایسے اپریشن کر کے سینے میں رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے کیوں وہ جسم والا ہے اور بغیر جسم کے سینے میں ہے کوئی اشکال نہیں اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود بلا جسم اور جب بلا جسم میں پھر کوئی اشکال رہتا ہی نہیں یہ اگر آپ کے ذہن میں مسئلہ بیٹھ گیا نا اللہ موجود بلا جسم ہے پھر کوئی اشکال باقی رہتے سارے اشکال ختم ہو جائے مجھ جدہ میں ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب اللہ ہر جگہ موجود ہے میں نے کہا کھینچی ہاں مجھے وہ کہنے لگا اللہ موجود ہے تو صفت اتحاد کے ساتھ یا صفت حلول کے ساتھ صفت اتحاد اور حلول کسے کہتے ہیں دو چیزیں ملا کر ایک کرے اور ایک وجود فنا ہو جائے اسے کہتے ہیں حلول ہے آپ پیتے ہیں دودھ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 کچھ ادرک یہی ہوتا ہے نا اب مولوی ہوگا کہ رنڈے کھاتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم وہ مولونی کہ ان کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہماری خوراک کتنی اچھی ہے کہ کم از کم جو آپ بیٹھے آپ میں سے کسی اتنی اچھی خوراک نہیں ہوگی کم از کم آپ سے بڑا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ کہ جتنی خوراک ہماری اچھی ہے اور میں یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو احساس ہو تو جو ملا ہمارے پاس آتا ہے نا ہم اس کھاتے کی اس پر پریشان نہیں کرتے ہم سچی خوراک اس کی گھر میں دادی کو بھی کہتا ہوں دیکھو کہاں سری نگر جہاں آپ کبھی نہیں گئے وہاں شاید ہوتا ہے اور چھتے سمیت وہاں سے شاید میرے پاس میرے گاؤں میں آتا ہے کہاں بلوچستان آپ اس علاقے میں نہیں جاتے وہاں بکریاں دودھ دیتی ہیں اس کا گھی نکلتے تو میرے پاس آتا ہے بکریوں کا گھی اور سری نگر کا جعفران اور سری نگر کا شہر چھتیس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کھانا چھوڑو ہم کھاتے ہیں اور دیہات میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اب بتو, آپ بتاؤ ہی آپ کراچی کو دیکھ کر میرے منہ میں رال آ سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گاؤں سے بھی نیچے کسی جگہ پر آ گئے اور اس کی وجہ اللہ کاہ ہے میں نے اپنی بیوی سے میں نے کہا دیکھو یہ شہر یہ زعفران تو پتا کیوں ہے مجھے کہتی بتاؤ میں نے کہا ہم نے خالص عقیدہ شہد ہمارے پاس بیچا ہم نے خالص عقیدہ بلوچستان بیچا خدا نے وہاں کا خالص بکری کا دودھ ہمارے پاس بیچا جب آپ خالص مال دو گے نا اللہ بندے سے وفا کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ دین کا کام خالص کریں اور اللہ آپ کو بناسپتی ڈلڈے کھلائیں ایسا نہیں ہوتا سچی بات میں جس ملک میں جاتا ہوں خدا گواہ ہے وہاں لوگ ایسے کوئی شہد کوئی گھی حد جگہ میں دو مہینے پہلے میرا ممباسا کا سفر تھا وہاں گئے تو ان نے کہا شاہ جی ہمیں آپ کو مزاح کے بتا ہے ہم نے ممباسا میں بھی دیسی گھی میں دیسی مرغ آپ کے لیے بوائے میں پھر بھی جا رہا ہوں پرسوں ان شاء ممباسا ہوں گے ان آج کا بیان یہاں کا ہے پرسوں رات ہمارے سر ممباسا میں بیان ہو گئے ان شاء اللہ میں صرف یہ بات کروں یہ میرا وہاں کا سفر تھا معلوم فرما ہماری خواہش ہے ہمارے پاس آئے میں نے کبھی ہماری بھی خواہش ہے ہم تو دائی اور مبلغ ہیں کوئی بات سننے والا ہو ہمیں تو شوق ہے کہ بات سنائیں کوئی سننے والا تو ہو چلے خیر میں جو بات سمجھا رہا تھا اللہ سمجھنے کی توفیق کے دا فرمائے تو اشتہار کسے کہتے ہیں کچھ چیزیں کٹھی ہو جائیں اور ان میں ہر ایک کپڑا الگ الگ وجود بھی باقی رہے پیاز کا بھی رہتا ہے ٹماٹر کا بھی رہتا ہے ادرک کا بھی رہتا ہے اوپر کالی مرچ کا بھی رہتا ہے ان کے وجود ختم نہیں ہوتے نا لیکن اکٹھے ہوتے ہیں یہ اتحاد اب اس نے کہا اللہ جو ہر جگہ پر ہے تو حلول کے ساتھ یا اتحاد کے ساتھ اب سوال سمجھ میں نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہے نہ ہی حلول ہے نہ ہی اتحاد میرے کہتے کیوں میں نے کہا حلول اور اتحاد ان کی صفتیں ہیں ہو اور اللہ موجود اللہ موجود بلاج خاموشوں کوئی جواب نہیں میں اب آپ کو سوال سناتا ہوں اب آپ سوال کر یہ سوال تو ان کے تھے نا جس کے ہم نے جواب دیے اب آپ سوال کرو اور میں آپ سے کہتا ہوں بھائی جو آپ سوال کرتے ہو آپ سے مراد میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہے جو وہ سوال کرتے ہیں نا ہم ان کے جواب دیتے ہیں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 مخلوق ہے اور مخلوق محدود ہے مخلوق اللہ خالق ہے اور خالق, خالق خلق خلق غیر محدود ہے اگر آپ کہتے ہیں اللہ شر ہے عرش مخلوق جو کہ محدود خالق غیر محدود تو بتاؤ غیر محدود محدود میں آ سکتا ہے جواب دو سوال سمجھ ہمارا دوسرا سوال اگر آپ کہتے ہیں اللہ آش پر ہے تو ہمارا سوال یہ ہے عرش مخلوق ہے اللہ خالق ہے مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے قدیم نہیں ہے اللہ ہمیشہ میں نے شروع بات سمجھا تو اللہ قدیم ہے تو عرش مخلوق اللہ خالق مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے اللہ ہمیشہ سے آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا اللہ پھر کہاں تھا؟ جب عرش نہیں تھا تو اللہ پھر کہا کتنے سوال ہو گئے ہمارا تیسرا سوال آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ارش پر ہے ہمارا سوال یہ ہے اگر اللہ کو اش پر مانے تو ارش مکان ہے اللہ مکین ہے میں کرسی پر بیٹھا ہوں نا تو کرسی کیا ہے بیٹھنے کی جگہ اور میں کون ہوں مکین, مکین اور یہ मकान हमेशा ہے से ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے مجھ سے چھوٹی ہوگی تو میں بیٹھ سکتا ہوں مجھ سے بڑی ہوگی تو بیٹھوں گا نا آپ چارپائی پہ سوتے ہیں تو چارپائی آپ سے چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے بڑی ہوگی نا آپ کمرے میں رہتے ہیں تو کمرہ آپ سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا تو یہ عقلی ضابطہ ہے کہ مکان ہمیشہ مکین سے اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو اللہ مکین اور ارش مکین مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ اکبر نہ رہا پھر عرش اکبر بنا اللہ اکبر کا عقیدہ تو ٹوٹ گیا آپ کا آپ کیسے کہتے ہیں اللہ اکبر ہے کتنے سوال ہوگی تین ہمارا چوتھا سوال آپ کہتے ہیں اللہ ارش پر ہے ہمارا سوال یہ ہے اب تین سوتے اگر اللہ پر ہے یا تو جتنا عرش ہے اتنا خدا ہے برابر یا اللہ تعالی بڑے ہیں عرش چھوٹا ہے اور یا تیس صورت کیا ارش بڑا ہے اللہ چھوٹے تین صورتیں ہوگی نا یا دونوں برابر یا اللہ بڑے ارش چھوٹا اور یا ارش بڑے اللہ چھوٹا اگر آپ کہتے ہیں کہ جتنا ارش ہے اتنا ہی اللہ ہے ارش تو محدود ہے اللہ پھر کیا ہوگیا محدود اللہ تو محدود ہے ہی نہیں تو ارش کے کی برابر کیسے ہوا اگر آپ کہتے ہیں نہیں ارش بڑا ہے بڑے تو اللہ ہیں اللہ ہوسے بڑا ہوگیا سمجھے اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ بڑے ہیں عرص ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا کچھ حصہ پر ہے کچھ عرش سے باہر ہے اللہ تقسیم ہوگا نا جو تقسیم ہو نا یاد رکھنا وہ جسم ہوتا ہے جو تقسیم ہو وہ جسم ہوتا ہے اللہ جسم سے فاک ہے اب بتاؤ اللہ کہاں پر اب بتو اللہ تو بات سمجھ آ گئی آپ تو ہم نے میں نے صرف چار سوال باقی چھوڑ دو سوال تو بہت ہے جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں آپ چار ہی سوال ہیں تو بہت بڑی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت نیک ہو اور میں بہت فاسق ہو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ ٹینشن میری کراچی میں دور نہیں ہوئی رہی آپ خود کو متقی سمجھتے ہو اور مجھے فاسق سمجھتے ہیں میں سے یہ تو میرے بیان کو دلویوں میں ریکارڈ کر لیا کرو آپ کو بہت فائدہ ہو حضرات کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو حرام ہے تو میں کہ جس آپ میڈیے پریشان ہیں یہ سارا فتنہ میڈیا کا ہے ہر بچہ ویڈیو دیکھتا ہے ہر گھر میں ویڈیو ہے ہر موبائل میں ویڈیو ہے گناہ سارے ویڈیو میں دیکھنے ہیں لیکن نیک چیز کو ویڈیو پہ نہیں آنے دینا میں کہتا ہوں اللہ کے لیے جہاں پر گنا ہے وہاں نیکی داخل کرو گناہ نکل جائے گا نیکی بیٹھ جائے گی آپ موبائل نہیں استعمال کرتے میں آپ کو تربیب نہیں دیتا لیکن یہ فتنے میڈیا کے فتنے ہیں اور میڈیا کا توڑ میڈیا ہے میڈیا کا توڑ نان میڈیا نہیں ہے اللہ رہا یہ باتیں سمے نہیں کی تو فری کتاف رمایت اس عام بندہ سمجھتا کہ کیونکہ ہے کیونکہ مولانا صاحب تو فاصل گئے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آگے سے ہر بندہ عمرے پر آپ عمرے پر جاتے ہیں بتاؤ تصویر کے ساتھ بغیر تصویر کے تصویر حرام نہیں ہے کیوں کھنچواتے ہیں عمرہ فرض ہے بولو تو کیوں کھنچواتے ہیں آپ خود بھی جاتے ہیں اپنی بچیاں بھی لے کر جاتے ہیں خود بھی جاتے ہیں بیگم کو بھی لے کر جاتے ہیں اپنی ماں اور نوجوان بیٹی کی تصویر کھچواتے ہیں عمرے کے لیے جو فرض اور واجب یہ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دو نا آپ کو بھی چونکہ تصویر حرام ہے بیٹی ہم عمرے کے لیے نہیں جائیں گے ایک عمرے پر سوا لاکھ روپیہ لگتا ہے یہ مولانا لیاز قمر صاحب کو دیں گے وہ کتابیں چھپوا رہے ہیں ہمت کرو کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا قدم بڑھاؤ لیکن آپ اس کے لیے تیار نہیں کیوں کابے کے دل میں عظمت ہے نا اس پر آپ تصویر بھی کھنچوا لیتے ہیں عقیدے کے دل میں عظمت نہیں ہے اس پر آپ کو الجھل ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو پابند نہیں کرتا لیکن میں آپ کا ذہن بناتا ہوں کہ میڈیا کا جو میڈیا ہے اس کے بغیر آپ ٹکر لے نہیں سکتے ہیں. اللہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں کہ کسی کتاف فرمائے تصویر حرام ہے ویڈیو حرام ہے اور بقدر ضرورت اس کی گنجائش ہوتی ہے اور پر مقابلہ ضرورت ہے یا نہیں یہ ہر اس بندے کو پتا ہے کہ جو سمجھتا ہے میڈیا کی طرح امت میں بگاڑ پیدا کر رہے اللہ ہم سب کو بات میں کی یہ دفعی فرمائے تو آج میں نے آپ کی خدمت میں بڑے اختصار سے دو عقیدے سمجھائے نمبر ایک اللہ قدیم ہے اور نمبر دو اللہ ہر جگہ پر یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہے کیونکہ مجھے بھائی نشان نے میسج کیا تھا کراچی آنے سے پہلے کہ امام صاحب فرما ہماری خواہش ہے کہ مستورات بھی ہیں حضرات بھی ہیں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 اور کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو امال کمزور ہوں یہ کبھی جنت میں جائے گا یا نہیں اللہ کے کرم سے جائے گا شفاعت سے جائے گا لیکن جائے گا تو صحیح نا بجے اس کا عقیدہ فاسد ہے اب بتاؤ عقیدہ بنیاد ہے اس لیے عقائد پر محنت عمال سے بھی زیادہ ضروری ہے اللہ ہم سب کو عقائد اور امال دونوں کی محنت کرنے کی عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے کابر کا مسلک ان کے منحج کے مطابق چلانے کی توفیق طاق ہوا ہے الحمد للہ رب العالمی وسلاد والا رسول مالا و صحابی اجماعی اے مولا کریم ہماری حسنات کو فرما سیاحت کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما جائز حجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما اے مولا کریم ہمیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما جو گناہ کی اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر برمیٹنے کی توفیق عطا فرما برضاعت سے بچنے کی توفیق عطا فرما نہ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما نہ مقروض ہے ان قرض عطا فرما جو والدین اولاد کے نکاح کے سلسلہ میں متفکر ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما جو اپنی اولاد کی تعلیم ملازمت کاروبار کے لیے متفکر ہیں عموم کی فکروں سے بے نیاز فرما اے اللہ اپنی محبت ادا فرما کر غیروں کی محبت سے بے نیاز فرما دے اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی بنا دے اے مولا کریم جتنے حضرات تشریف لہسا پرانا قبول فرما. اے اللہ ہمارے حضرات اور خواتین جو آئی ہیں ان میں کسی کے دل میں جائز خواہش ہو دعا کرانا چاہتے ہوں نہ کہہ سکے ہوں آپ ان کی جائز خواہشات اور دعاؤں کو قبول فرما نیا ہمارے خاتمہ ایمان پہ فرما قبر عذاب سے محفوظ قیامت کے دن حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاظ نصیب فرما اپنے کا سایہ فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما جو ملک ہدایت عطا فرما اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ کرم سے جن جم کے ختم فرما جو خیر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما یعنی شرور سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما خیا اللہ ناظرین کی نظر خط سے بچا ماں گرین کے مکر سے بچا. بچاؤ اے اللہ حسدین کے حسد سے بچا اے اللہ ساحرین کے سحر سے بچا اے اللہ تمام فساد کے شروع سے مال حفاظت فرما ہم تک مستعان و الیک ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه محمد و ال و اجمع من اجمعین رحمتی گر یا ارحم